وقت آ گیا اگرچہ اس شہر میں ابھی ادانے نہ ہوئی ہوں جیسے نماز کا وقت شروع ہو گیا تو پہلے ہی فارغ ہو جائیں پہلے ہی پڑھ جائے اسی طریقے سے سفر میں جا رہے ہیں کہیں کوئی بڑا اسٹیشن آیا جنکشن جہاں ریل گاڑی بہت دیر تک روکے گی نماز کا وقت ہو چکا ہے مقامی طور پر جیسے آپ نماز پڑھتے تھے اگر اس وقت میں بہت دیر ہو مگر نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو اب پڑھ لیں تو جس وقت میں ہمیشہ پڑھتے ہیں اس سے بہت پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرے صورت یہ جی کہ مقامی لحاظ سے جس وقت میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اس سے اگر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور یوشا کی نماز میں تو صبح تک پوری رات پڑی ہوئی تو یہ خیال رہے کہ آئندہ آپ کے اترنے تک وقت باقی رہے گا یا بڑا اسٹیشن ایسا آئے گا کہ ریل گاڑی وہاں بہت دیر تک روکے گی پھر وہاں جا کر پڑے اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو تجربہ ہے کہ کبھی بھی ریل گاڑی کے اندر نماز پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی اتر کر پڑے پلیٹفارم پر اس لیے کہ دو تین گھنٹے کے بعد تو ریل گاڑی بہت زیادہ رکتی ہی ہے اور نماز کے اول سے آخر تک وقت میں بڑی وسعت ہے یہ اہتمام کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ نماز کے اوقات کی ابتدا اور انتہا کا آپ کو علم ہو وقت کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اس کے لیے ایک کام آپ کو اور کرنا ہوگا وہ یہ کہ اوقات نماز کا نقشہ آپ کے آپ کے پاس رہنا چاہیے دیکھ لیا کریں مگر وہ کہاں سے لیں جنتریوں والے مثلاً کراچی کے اوقات کا نقشہ لکھیں گے اس کے ساتھ لکھ دیں گے حیدرآباد کا اتنے منٹ فرق نباب شاہ کا اتنے منٹ سکھر کا اتنے منٹ ملتان کا اتنے اور فلاں کا اتنے فلاں کا اتنے یہ سارے بیچارے بس ایسے ہی ہیں یہ غلط ہر شہر کا وقت الگ ہوتا ہے یہ کہنا کہ اتنے منٹ کا فرق ہے تو وہ فرق صرف ساری ہی نمازوں پر اس کو لگا دیا ہر نماز کا ہر موسم میں فرق الگ الگ ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ احسن الفتاوا دوسری جلد اس میں پاکستان کے بڑے بڑے شہر اور ہندوستان وغیرہ کے بھی ان کے اوقات کا نقشہ موجود ہے تو ساری دنیا کے اوقات مگر مطلب اس کا تو کچھ حساب لگانا پڑتا ہے اور پاکستان اور ہندوستان کے شہروں کا تو کوئی حساب بھی نہیں لگانا پڑتا نقشہ موجود ہے جہاں آپ کو جانا ہو تو سفح کی فوٹو کاپی کر لیا کریں میں جب بھی ہارامین شریفین جاتا ہوں تو وہاں کے اوقات نماز کا نقشہ یہاں سے ساتھ لے جاتا ہوں حالانکہ وہاں اس کی ضرورت بھی نہیں اس لیے کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے مگر پھر بھی ساتھ لے جاتا ہوں. دل میں نماز کی اہمیت ہو فکر ہو کہ کتنا اہم فریضہ ہے کتنا اہم فریضہ ہے تو پھر تو یہ دو کام تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ سفر کے لیے ٹکٹ خریدنا قطاروں میں لگنا بیرونی ممالک میں جانا ہو تو ویزے لگوانا اور پاسپورٹ لینا اور پھر نشستیں حاصل کرنا پھر کم فرم اور او کے کرنا کرانا اور پھر وہاں جا کر ٹرمینل پر ایمیگریشن کے چکر میں گھنٹوں کھڑے ہونا اتنے کام کر لیتے ہیں تو ایک فوٹو کو ساتھ نہیں رکھ سکتے پانچ چھ روپئے کی چیز اور نماز اوقات کا نقشہ جو مفت میں مل جائے گا صرف وہ فوٹو کاپی کرانے میں معلوم ہی پچاس پیسے شاید خرچ ہوں گے تو جو اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ ثابت ہوا کہ اسے نماز سے کوئی شغف ہے ہی نہیں اللہ تعالی نماز کی اہمیت عطا فرمائیں اور جیسے اس کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیت عطا فرمائے تراعت خا امام ہو خا منفرد ہو یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو خا مرد ہو خا عورت ہو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے راحت کا مستحب طریقہ سب کے لیے ایک ہی ہے وہ یہ کہ نماز فجر دوہر جمعہ ان تینوں میں لمبی قراعت کی جائے سورہ فرجورات سے لے کر بروج تک اور ویشا میں سورہ بروج سے لے کر تک لم یا کنل لدی نے کافا ہو جس سے یہ سورج شروع ہوتی ہے مگر میں بینا سے لے کر آخر تک سورہ ناس تک یہ حکم سب کے لیے ہے مگر آج کل عوام اکیلے پڑھنے والے اور خواتین وہ تو کیا اس پر عمل کرتے آج تو آئم کرام بھی اس پر عمل نہیں کر رہے آئمہ مساجد نے اس عمل کو اس سنت کو چھوڑ رکھا ہے مغرب میں راحت مختصر تو کرتے ہیں مگر لمبی صورتوں میں سے دو تین آیتیں پڑھ دیتے ہیں چھوٹی صورتیں نہیں پڑھتے تو شاید انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مولانا صاحب کو بس قلح واللہ اللہ ہی آتی ہے اس لیے وہ کلح واللہ اللہ تو کبھی بھی نہیں پڑھیں گے مر جائیں کچھ ہو جائے کلح و اللہ کوئی امام کبھی مغرب کی نماز میں نہیں پڑھے گا اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اماموں کو تو ان کے لیے تو ہدایت ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں درست کر دیں عوام اگر اکیلے نماز پڑھیں اور خواتین تو اکیلی ہی پڑھتی ہیں تو وہ اتنی لمبی صورتیں وہ کیسے یاد کریں پہلی بات تو یہ کہ دل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اسے یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے بات لمبی نہیں کروں گا اشارہ کافی ہے عورتوں کو پرانی پرانی تقریبات کی بہت سی خواتین کے لباسوں کی رنگت کیسے یاد رہ جاتی سالوں پرانی تقریبات اور ایک, ایک, ایک, ایک ایک کپڑے کا رنگ یاد رہ جاتا ہے ہماری نظر بھی نہیں پڑتی کسی نے کیا پہنا ہوا ہے بعد میں اگر کوئی پوچھے کیا پہنا تھا تو بھائی معلوم نہیں کیا پہنا تھا حتیٰ کہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ شلوار پہنی یا پاجامہ یا لگی تھی مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا اس قوم کو بہت پرانی باتیں سیور کی تفاصیل رنگوں کی تفاصیل کپڑوں کی تفاصیل کپڑوں کی, کی کاٹ اور اس کا فیشن سب یاد رہے اور جہاں گئے کوئی لمبی صورت یاد کر لو تو وہ یاد نہیں ہوتی کہتے حادثہ بڑا کمزور ہے وہ یاد نہیں فکر نہیں کلام اللہ سے محبت نہیں اللہ کے کلام سے محبت ہوتی تو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے رحمت سے ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے کلام کی محبت عطا فرما دے تعلق عطا فرما دے لذت عطا فرما دے حلاوت عطا فرما دے دوسری بات یہ کہ اتنی ساری سبھی صورتیں یاد کرنا ضروری نہیں ان میں سے چلیے ایک ایک ہی یاد کر لیں سورج وجورات سے لے کر بروج تک جتنی سورتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک یاد کر لیں اگر کوئی بہت ہی معذور ہے یاد نہیں ہو پاتا تو ایک سورت تو یاد کر سکتا ہے وہ بھی ان میں سے جو چھوٹی ہو وہ یاد کر لیں پر ایک ہی صورت کو دو رکتوں میں تقسیم کر کے پڑھ دیا کرے کچھ حصہ پہلی ریکب میں پڑھ لیا اور باقی آخر کا حصہ دوسری ریکب میں پڑھ لیا ایسا کرنا تو آسان ہے اور اگر کبھی جلدی ہے اتنی جلدی کے اتنی زیادہ تیراعت کی بھی فرصت نہیں تو پھر اگر سورت کا حصہ چھوڑیں تو ابتدائی حصہ چھوڑیں درمیان سے یا آخر سے شروع کریں کچھ حلصہ پہلی راکت میں پڑھ لیں کچھ دوسری میں ابتدائی حصہ چھوڑ دیں اگر ابتدائی حصہ پڑھ لیا اور آخری حصہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنے میں کراہت تنظیمیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں جو یہ بتایا کہ سورہ خجورا سے بروج تک پھر بروج سے بینا تک تو بروج میں اور بینا میں دونوں طریقے سے گنجائش ہے بروج کو پہلے سے لگائیں حجرات کے ساتھ فجر میں دوہر میں جمعہ میں بروج پڑھیں تو یہ بھی گنجائش ہے اب بروج کو بعد والی جماعت کے ساتھ لگائیں یعنی جو آسر میں اور عیشہ میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ساتھ لگائیں تو اس کی بھی گنجائش ہے اسی طریقے سے بینا کو عیشہ میں پڑھیں آسر میں پڑھیں یہ بھی جائز ہے گنجائش ہے اور بینا کو مغرب میں پڑھیں تو یہ بھی گنجائش ہے خوب یاد کر لیں آج ہی سے اس پر عمل کرنے کی بات طے آج ہی سے نہیں ابھی سے حضرات کرام اللہ تعالی جو موجود ہوں سن رہے ہوں ابھی سے جب مغرب مغرب کی نماز تو خیر یہاں پڑھا, پڑھیں گے اس کے بعد جوفک نواز پڑھائیں تو اس کے مطابق پڑھنے کے لیے کوشش کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں خواتین بھی آج ہی سے طے کر لیں سورج جبکہ یاد نہیں ہوتی تو اس کی جو جو جتنی جتنی آیتیں یاد ہو رہی ہیں تو شروع تو کر دیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا آسان فرمائیں قیام سے جب رکوع کی طرف جائیں تو بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں کہ ہاتھ پہلے چھوڑ کر گٹلوں کے برابر بالکل لٹکا دیتے ہیں دونوں جانب اس کے بعد پھر رکوع میں جا کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اس میں بلا ضرورت ایک حرکت ہوئی ہاتھوں کو چھوڑ کر آپ نے پہلے لٹکایا اس کے بعد پھر رکوع میں گئے اور پھر اٹھا کر گھٹنوں پر رکھا ایسا نہیں کرنا چاہیے اوپر ہی سے جب ہاتھ آئیں تو وہ سیدھے لٹکنے نہ پائیں بلکہ گھٹنوں پر ہی ہاتھ ٹیکیں کمر बिल्कुल سیدھی کر لیں سر اور کمر سیدھی ہو جائیں ایک تخت کی طرف لیول میں لیول مردوں کا رکو بتا رہا ہوں خبر کمر سیدھی ہو जाए ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑیں ہاتھوں کی انگلیاں خوب پھیلا لیں کھولیں ایک دوسرے کے ساتھ انگلی لگی ہوئی نہ رہے الگ الگ رہیں گھٹنوں کو پکڑ دیں گھٹنوں میں خم نہ آئے ان سامنے کو گھٹنے نہ جھکنے پائیں سیدھے رہیں کوہنیوں میں بھی خم نہ آئے ٹیڑھی نہ ہوں کوہنیاں سیدھے رہیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوہنیاں ٹیڑی کر لیتے ہیں غالباً کمر کو سیدھے کرنے کی کوشش میں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی تو وہ پھر اور جھکتے ہیں اور جھکتے ہیں تو پھر کوہنیاں سیدھی نہیں رہتی ان میں بل پڑ جاتا ہے خواتین کے رتو کا طریقہ اچھی طرح سمجھیں یاد کریں عمل ہی کریں دوسروں تک پہنچائیں دوسروں کو میشق کروائیں اس لیے کہ اس سے بہت بڑی غفلت ہے علما تک واقف نہیں ہیں واقف ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے خواتین کے رکوع کا طریقہ یہ ہے یہ تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ خواتین نماز کی ابتدائی سے دونوں ایڑیاں ملا کر رکھیں رکڑ میں بھی یہی فرق رہے گا کہ مردوں کی دونوں ایڑیاں الگ رہیں گی خواتین ایڑیاں ملا کر رکھیں پنجے الگ رہیں پاؤں کے پنجے اور ایڑیاں ملا کر رکھیں دوسرا فرق یہ ہے کہ رکو میں گھٹنے بھی آپس میں ملا لیں مردوں کے گھٹنے الگ رہیں گے تیسری بات یہ ہے کہ خواتین رکو میں گھٹنے تھوڑے سے آگے کو جھکا دیں مرد سیدھے رکھیں گے چوتھا فرق یہ ہے کہ خواتین بازوؤں کو خم دے کر پہلوؤں کے ساتھ ملائے رکھیں مرد بازو کو کوہنیوں کو سیدھا رکھیں گے اور پہلوؤں سے الگ رکھیں گے کتنے فرق ہو گئے چار پانچواں فرق خواتین زیادہ نہ جھکیں بس اتنی سی جھکیں کہ ہاتھ وہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں اس سے زیادہ نہ جھکیں مردوں کے لیے یہ بتایا تھا کہ وہ اتنے جھکیں کہ سر اور پوشت برابر ہو جائے چھاٹا فرق خواتین انگلیاں آپس میں ملا کر ہاتھوں کی اگلیاں کھولے نہیں ملائے رکھیں ہتھیلی سے تو کھلی رہیں گی انگلیاں آپس میں نہ ملائیں آپس میں ملائیں کھلی نہ رہیں اور گھٹنوں کے اوپر رکھ دیں گھٹنوں کو پکڑے نہیں مردوں کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ انگلیاں کھول کر گھٹنے پکڑیں خواتین انگلیاں نہ کھولیں گھٹنوں کو پکڑیں نہیں انگلیاں بند کر کے گھٹنوں پر رکھیں اوپر جو خواتین سن رہی ہیں وہ اس کی عاملی معشق بھی کریں مغرب کی نماز جب پڑھیں تو ایک دوسری کو دکھائیں ایک رکو کرے دوسری دیکھے دوسری رکو کرے تو دوسری دیکھے بلکہ یوں کر لیں کہ ایک رکو کر کے دکھائے باقی سب جتنی ہیں وہ اس کا روکو دیکھیں جو خواتین پہلے سے آ رہی ہیں اور انہیں اس کی مشق ہو گئی ہے بار بار سن کر عمل بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کہ کرتی ہی رہی ہوں گی ان میں سے کوئی کر کے دکھائے اور دوسری دیکھیں تعلیم کا ثواب ملے گا دین کا ایک مسئلہ معلوم کرنے کا ثواب دو سو رکعت نفل سے زیادہ ہے دو سو رکعت پھر جب مسئلہ نماز کا ہو معمولی نہیں بلکہ حامالی طور پر یہ کام کرنے کا ہو تو کتنا بڑا ثواب ہوگا جب معلوم کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو بتانے کا ثواب تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا اور پھر جب آگے جو خواتین یہاں سے سیکھ گئیں آگے جہاں جہاں بتائیں گی جہاں جہاں ان کو دیکھ کر دوسری خواتین اپنی نماز سوئی کریں گی اللہ کرے کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے ایک دوسرے سے سیکھنے کا وہ ان سے سیکھیں ان سے سیکھیں تو قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے جتنی خواتین ایسی شوہی نماز کریں گی سب کا خواب اس کے نامۂمال میں بھی ہوتا رہے گا جس نے کہ شروع میں سوئی کروایا تو آج مغرب سے پہلے ایسا کریں ہمت والیوں کے تصے کچھ بتاتا رہتا ہوں ایک بار مکہ مکلم میں بیان ہوا خواتین کا رکو بتایا تو بیان ختم ہونے کے بعد جن کے گھر میں بیان تھا انہوں نے اپنی دو بچیاں بھیجی چھوٹی چھوٹی دو بچی جاؤ جا کر روبرو رکو صحیح کر کے آؤ اور پھر مجھے دکھاؤ کی بات فکر آخرت کی بات ہے اللہ تعالی سب کو یہ فکر عطا فرما دے انہوں نے جو یہاں طریقہ یہ سیکھا اپنے اپنے گھروں میں جا کر بتائیں صرف بتائیں نہیں بلکہ روب روب کروائیں بیوی کو بہنوں کو بیٹیوں کو یا جو بھی گھر میں ہوں ان سامنے کھڑی کریں اور کیجیے بیگم صاحبہ دارا رکو کر کے دیکھا آپ کی بیگم جب شریعت کے مطابق رکو کر رہی ہوں تو آپ خوشی سے باغ باغ ہو جائیں باغ باغ سبحان اللہ آج تو بیگم ایسا رکو کر رہی ہے کہ میرے اللہ کو بھی پسند آ رہی ہے میرا اللہ خوش ہو رہا ہے کہ شور صاحب بیگم صاحبہ کو اٹھا رکو سہی کرے ابور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہری کے وقت میں مرد تہجد کے لیے اٹھتا ہے پھر بیوی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے لگا دیتا ہے کہ یہ بھی ذرا اٹھ کر اللہ کو یاد کر لے تو اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری بندی کو بھی میرے دربار میں آنے کے لیے اپنے ساتھ شامل کر لیا بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تو ایسے آپ اپنے گھروں میں جا کر جب یہ طریقہ سکھائیں گے صرف زبانی نہیں کر کے انہیں پاس کھڑے ہو کر کروائیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہت نفع ہوگا رکور کے بعد جب کھڑے ہو گئے تو سجدے کی طرف جانے کا طریقہ مردوں کے لیے پہلے اس کے بعد خواتین کے لیے بتاؤں گا سیدھے کھڑے ہونے کے بعد گھٹنے جب تک زمین پر نہیں ٹیک لیتے اس وقت تک اوپر کا धड़ سامنے کو نہ جھکائے اوپر کا دڑ سینا پشت سر سیدھا رہے گے زمین کی طرف لے جائیں سیدھے ہی نیچے کو اترے ایسے آپ سیدھے کھڑے ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھٹنے ہیں کوہنے کی بجائے گھٹنے زمین کی طرف کو آئے تو اوپر سے آپ کا سر सामने سامنے کو نہ جھکنے پائے سیدھا जब جب گھٹنے زمین پر لگ جائیں اس کے بعد پھر اوپر کا جسم سامنے کو के سجدے کے لیے جائیں جو لوگ اوپر ہی سے جھک جاتے ہیں تو وہ گویا جاتے جاتے ایک رکرو اور کر جاتے ہیں ایک رکوع تو پہلے کر لیا اور اس کے بعد پھر سجدے کی طرف جاتے جاتے اوپر ہی سے جھک گئے تو راستے میں ایک رکوع اور بھی کرتے چلے جاتے ہیں ایک رکت میں ایک رکوع ہوتا ہے دو نہیں اس کی عملی مشق کریں اس میں بہت غفلت ہو رہی ہے سب لوگ دو رکوع کرتے ہیں یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے قوما سے سجدے کی طرف جانے میں مردوں اور خواتین میں کوئی فرق نہیں جیسے مردوں کے جانے کا طریقہ بتایا ہے خواتین کے لیے بھی وہی طریقہ ہے دونوں کا ایک ہی حکم ہے مردوں کی طرح خواتین بھی زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں پھر دب کر سجدہ کریں اور سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد زمین سے سارا اور سینا اٹھا کر سورینوں پر بیٹھیں بعض خواتین گھٹنے پہلے زمین پر رکھنے کی بجائے سیدھی سورینوں پر بیٹھ جاتی ہیں پھر سجدہ کی طرف جاتی ہیں یہ دو غلطیاں کرتی ہیں ایک غلطی تو یہ کرتی ہیں کہ زمین پر پہلے گھٹنے نہیں رکھتی اور دوسری غلطی یہ کرتی ہیں کہ سجدہ میں جانے سے پہلے سورینوں پر بیٹھ جاتی ہیں پھر سجدہ کی طرف جاتی ہیں ان دونوں غالبیوں کی اصلاح کریں میں بھی پہلے یہی طریقہ بتایا کرتا تھا کہ گھٹنے زمین پر نہ رکھیں بلکہ سیدھی اتریں اور سرینوں پر بیٹھ کر سجدہ کی طرف جائیں میرے خیال میں یہ طریقہ اس لیے بہتر تھا کہ میں اس میں دو فائدے سمجھتا تھا ایک فائدہ میرے خیال میں یہ تھا کہ اس طریقے میں پردہ زیادہ ہے دوسرا فائدہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس میں ہلاکت کم ہے مگر بعد میں کتابوں میں تلاش کروایا تو اس بارے میں مرد اور عورت کے درمیان فرق نہیں ملا اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے جو اب بتا رہا پھر سمجھ لیں غور سے سنیں قومہ سے سجدہ کی طرف جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں اور سرینوں پر بیٹھے بغیر سجدہ کریں سجدے کے بعد سرین پر نیٹے امید ہے اب ابا سمجھ میں آگے ہوگی دوسری خواتین کو بھی یہ طریقہ کا طریقہ مردوں کے لیے سجدے میں جب ہاتھ رکھیں تو انگلیاں آپس میں ملی رہنی چاہیے پوری نماز میں ایک جگہ پر انگلیوں کو کھولنا ہے اور ایک جگہ پر انگلیوں کو آپس میں ملانا ہے سجدے میں تو انگلیاں ملا کر رکھیں اور رکوڑ میں انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑیں مردوں کے لیے خواتین کے لیے بتا دیا تھا گزشتہ جمعے میں کہ وہ رکو میں بھی انگلیاں ملا کر رکھیں پوری نماز میں رکوع میں مرد انگلیاں کھول کر رکھیں سجدے میں ملا کر رکھیں باقی ہر مقام پر یہ ہے کہ نہ ملانے کی کوشش کریں نہ کھولنے کی کوشش کریں جیسے ان کی اپنی اصل حیت ہے اس پر رہنے دیں دونوں ہاتھ سیدھے رہیں جتنا فاصلہ انگلیوں کے درمیان ہو اتنا ہی فاصلہ دونوں ہاتھوں کی دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ رہے جتنا کہ انگلیوں کے درمیان میں ہے گٹوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی انگلیوں کے درمیان رہے پوری ہتھیلی سیدھی رہے اگر آپ نے ہتھیلی سیدھی نہیں رکھی تو انگلیوں کا رخ تبلے کی طرف کو نہیں رہے گا گٹے قریب کر لیے اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھ لیا تو سیدھے ہاتھ کی انگلیاں شمال کی جانب کو جائیں گی اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا رخ جنوب کی طرف ہو جائے گا قبلے کی طرف سیدھا نہیں رہے گا اسی طریقے سے اگر انگلیوں میں فاصلہ کم رکھا تو سیدھے ہاتھ کے جنوب کو جا رہی ہوں گی اور الٹے ہاتھ کی شمال کو جا رہی ہوں گی تبلے کی طرف کو رخ نہیں رہا پوری انگلیاں پورے ہاتھ ابتدا سے سر تک ہاتھوں کی انگلیوں کے سر تک سیدھے یوں رکھیں کہ ان سے خط نکلے تو تبلے پر سیدھا جائے ہاتھ کانوں کے برابر ہوں نہ تو کانوں سے اوپر پڑے اور نہ ہی کانوں سے نیچے رہیں یہ ہو گیا اوپر اور نیچے کے اوتی سے دائیں بائیں ہاتھ کتنی دور رہیں تو وہ کندھوں کے برابر ہاتھوں کے رکھنے کی جگہ کے اعتبار سے دو چیزیں ہوئی سر سے اوپر کو نہ بڑھے ہاتھ آگے کو قبلے کی طرف کو بڑھا دیں سر پیچھے رکھیں ایسا نہ کریں سر آگے بڑھا دیں ہاتھ پیچھے رکھیں ایسے بھی نہ کریں بلکہ کانوں کے برابر رہیں یہ تو ہو گیا آگے پیچھے کرنے میں دونوں ہاتھوں میں کشادگی کتنی ہو دائیں بائیں ہاتھ کتنے کشادہ رکھیں تو وہ کندھوں کے برابر جتنی کشادگی آپ کے کندھوں کی ہے اتنے کشادہ ہاتھ رہنے چاہیے یہ تفصیل مردوں کے لیے ہے خواتین کے لیے یہ ہے کہ سمٹ کر سجدہ کریں درمیان میں ایک بات مردوں کے لیے وہ چونکہ سب کو معلوم ہے ہی تو اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں وہ یہ کہ کشادہ ہو کر سجدہ کریں کوہنیاں پہلوؤں سے الگ رہیں کوہنیاں زمین کے ساتھ بھی نہ لگیں تو یہ تو سب کو علم ہے ہی اس لیے اس کی تفصیل نہیں بتائی میں خواتین سمٹ کر سجدہ کریں کوہنیا پہلو کے ساتھ ملائے رکھیں پیٹ رانوں کے کوہنیاں زمین کے ساتھ بھی ملی رہیں اور دائیں بائیں سے پہلو کے ساتھ بھی ملی رہیں ہاتھ کندھوں کے نیچے رہیں کانوں کی طرف کو اوپر کو طبلے کی جانب کو ہاتھ نہ بڑھائیں بلکہ کندھوں کے نیچے رہیں مقصد یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے سمٹ کر سجدہ کریں جتنا ممکن ہو سمٹ کر سکتا کرنا ہے اس سے اندازہ لگا عورت سجدہ کرنے میں نماز کے لیے کھڑی ہونے میں رکول کرنے میں ان حالات میں عورت اپنے جسم کو کچھ کشادہ کرے کھولے جب یہ بھی پسند نہیں ہے تو بے پردگی اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہوگی سبق حاصل کیا جائے اللہ تعالیٰ سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے خواتین میں ایک مسئلہ بہت غلط مشہور ہے یہ سمجھتی ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا خواتین کے لیے جائز ہے یہ غلط ہے کھڑے ہونا نماز میں جیسے مردوں پر فرد ہے اسی طریقے سے خواتین پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرد ہے نفل بیٹھ کر مرد بھی پڑھ سکتے ہیں خواتین بھی بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں نفل سنت معقدہ واجب اور فرد ان تینوں میں کھڑے ہونا مرد عورت دونوں پر فرض ہے اگر کمزوری ہے یا کوئی بیماری ہے اس میں بھی کسی دیوار وغیرہ کے ساتھ ٹیک لگا کر یا کسی پلنگ وغیرہ کو پکڑ کر ٹیک لگا کر اگر کھڑے ہو سکتے ہوں یا گھر میں اپنا کوئی خاص آدمی ہے کوئی رشتے دار ہے یا خادم ہے یا خادمہ ہے تو اسے پکڑ کر کھڑے ہو سکتے ہوں مرد خادم کو عورت خادمہ کو کہیں الٹے نہ پکڑنے ایک دوسرے کو اگر ایسے پکڑ کر کھڑے ہونے کی قدرت ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ لی تو نہیں ہوگی کوئی پکڑ کر کھڑا کرنے والا نہ ہو پاس کوئی سہارے کی چیز, نہ ہو. یا سہارا لگانے کی چیز تو ہے مگر گھٹنوں میں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اٹھنا بیٹھنا متاثر ہے مشکل ہے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے جتنی خواتین نے جتنی نمازیں بیٹھ کر پڑی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی وہ سب ان کا ادھا فرض ہے دوبارہ پڑے جن لوگوں پر کسی ادر کی بنا پر قیام فرض نہیں, نہیں بلکہ جن پر سجدہ فرض نہیں ان پر قیام بھی فرض نہیں کوئی ایسا بیمار ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے بلکہ افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھے قیام اس پر فرد ہے جو سجدے پر قادر ہو سجدے پر قادر نہیں تو قیام بھی فرد نہیں سجدے کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر اتنا مریض اگر اتنا جھک سکتا ہو کہ اس کی پیشانی زمین کے قریب ہو جاتی ہو ایک بالشت سے کم فاصلہ رہ جاتا ہو یا ایک بالشت فاصلہ زمین تک رہ جاتا ہو اتنا اگر جھک سکتا ہے تو کوئی اینٹ یا پتھر یا پٹڑی وغیرہ میسر ہو تو سامنے رکھ کر اس پر سجدہ کرے اگر تقیہ رکھیں تو وہ تقیہ سخت ہونا چاہیے جو سر کے بوجھ کو برداشت کرے نیچے دبتا ہی نہ چلا جائے اور اگر اتنا بھی نہیں جھک سکتا زیادہ سے زیادہ جھکنے کی کوشش کرے تو بھی زمین تک ایک بالشت سے زیادہ فاصلہ رہ جاتا ہے تو پھر سجدہ فرض نہیں ہے اشارہ کرے سجدے کی بجائے اشارہ اشارہ کیسے کرے کہ سر جھکائے رکوع کے لیے کم جھکے سجدے کے لیے کچھ زیادہ جھکے ایک مریض کو میں نے بتایا کہ سجدے پر قدرت نہیں تو اشارہ کرے تو اس نے کہا کہ اشارہ کیسے کرے ایسے انگلی سے یوں کرے یہ بھی عجیب قصہ اس لیے آپ لوگ بھی کہیں یہی سمجھتے ہوں کہ مریض اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارہ کرے تو وہ انگلی سے اشارہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جھکے رکو کے لیے جھکے بیٹھ کر نماز پڑھے رکو کے لیے جھکے سجدے کے لیے اس سے کچھ تھوڑا زیادہ جھکے جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے اشارے کا یہ مقصد مجھے خواتین قومے کے بعد سجود کی طرف کیسے جائیں رکو کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر سجدے کی طرف خواتین کے جانے کا طریقہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ بعض خواتین پہلے گھٹنے رکھتی ہیں پھر پیچھے کو بیٹھ جاتی ہیں اس کے بعد سجدے میں جاتی ہیں یہ بات سننے میں بھی آئی تھی بار بار اور تجربہ کیا نہیں تھا محض سننے پر یہ خیال ہوا کہ شاید گھٹنے پہلے رکھنے سے پیچھے کو بیٹھنا ضروری ہوگا گھٹنے رکھیں پیچھے کو نہ بیٹھیں ویسے ہی سجدے میں چلی جائیں شاید ایسا کرنا ناممکن ہوگا ورنہ مشکل تو ضرور ہوگا اس لیے میں نے گزشتہ جمعے میں بتا دیا تھا کہ ایسا کرنے میں تو حرکت زیادہ ہوتی ہے پہلے گھٹنے سامنے رکھیں سامنے کو جھکی پھر پیچھے کو بیٹھی پھر آگے کو سجدے میں حرکت زیادہ ہو رہی نماز میں حرکت کم سے کم ہونی چاہیے اس بنا پر میں نے یہ بتا دیا تھا کہ پھر سیدھی ہی بیٹھ جا کریں گھٹنے سامنے کو نہ رکھیں مگر بعد میں اس مسئلے پر مزید غور کیا اور تجربہ کر کے دیکھا تو صحیح طریقہ اب سن لیں یاد رکھیں دوسروں تک بھی پہنچائیں وہ یہ کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں اس کے بعد پیچھے کو بیٹھیں نہیں بلکہ گھٹنے زمین پر ٹکانے کے بعد وہیں وہیں سجدے کے لیے دب جائیں عورت کا سجدہ آگے کو بڑھ کر کے تو ہوتا نہیں گھٹنے رکھے اور گھٹنوں پر ہی نیچے کو دبتی چلی جائیں جھک جائیں دبتی دبتی پاؤں دائیں طرف کو نکال لیں تو پہلے یہ بات خیال میں تھی کہ گھٹنے رکھتی ہیں اور اس کے بعد پھر پیچھے کو بیٹھتی ہیں پاؤں نکالتی ہیں اس کے بعد سجدے میں جاتی ہیں اتنے کام زائد کیوں کریں تو اب تجربے سے یہ طریقہ صحیح ثابت ہوا ایسا ہو سکتا ہے کر کے دیکھا میں نے خود گھٹنے زمین پر ٹیکیں پیچھے کو بیٹھے نہیں اسی حالت میں گھٹنے رکھنے کے بعد نیچے کو سجدے کے لیے دبنا شروع ہو جائیں دبتی دبتی اسی حالت میں دونوں پاؤں دائیں جانب کو نکال لیں اور دب جائیں سجدے میں جاتی جاتی پاؤں باہر نکال لیں دائیں جانب کو دب جائیں پر تو مزہ ہی آ اپنے اللہ کے سامنے دب جائیں اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں وہ خوشور عطا فرمائے خوشور خوشبو کے معنی اللہ کی عظمت کے سامنے تب جانا سجدے میں سر رکھنے کے بارے میں تین چیزیں سمجھیں ایک ہے سر رکھنا دوسرا زمین سے سر لگانا تیسرا دبانا. ان تینوں چیزوں میں غلط فہمی ہو جاتی ہے اس لیے اسے سمجھ لیا جائے سجدے میں پیشانی اور ناک رکھنا ضروری ہے زمین پر رکھنا ضروری ہے ایک امام صاحب برسوں نماز پڑھاتے رہے اور ناک زمین پر نہیں رکھتے تھے بعد میں کہیں ہوش آیا تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میں تو ناک نہیں رکھتا رہا تو پوچھا کیوں نہیں رکھتے رہے تو کہتے ہیں پیشانی پر داغ نہ پڑ جائے یہ بھی عجیب بات سجدے کا نشان پیشانی پر پڑ جائے اس سے ڈرتے رہے کہیں پتہ نہ چل جائے کسی کو کہ یہ نماز پڑھتا ہے امام ہو کر پندرہ یا بیس سال اتنی مدت لوگوں کی نمازیں خراب کی اس امام نے ناک نہیں زمین پر رکھتے رہے تو خوب سمجھ لیں سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں کا رکھنا ضروری ہے رکھنا ضروری ہے لگانا کافی نہیں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وزن کچھ ہاتھوں پر رہا سر کا پورا وزن آپ نے چھوڑا نہیں کچھ ہاتھوں پر وزن رکھا یا گردن پر کچھ وزن رکھا سر کا پورا وزن زمین پر نہیں دیا تو یہ آپ نے زمین کے ساتھ سر یا دونوں چیزیں لگا تو دی مگر رکھی نہیں ہیں اسی لیے اگر کوئی گدا یا تکیا اتنا نرم ہو کہ اگر آپ پورا وزن سر کا اس پر دے دیں تو وہ نیچے کو دبتا ہی چلا جا رہا ہے کہیں ٹھہرتا ہی نہیں اس لیے آپ نے تھوڑا سا دباؤ گردن پر بھی رکھا یا ہاتھوں پر کچھ تھوڑا سا رکھا تاکہ وہ تو نیچے کو دبتا ہی چلا جا رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی لے کہ آپ نے سر رکھا نہیں ہے یہ تو لگایا ہے سر بھی رکھیں ناک بھی رکھیں بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر رکھ کر دباتے بھی ہیں وہ ناک چپکی جائے ٹوٹ جائے مگر وہ دباتے ہی رہتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں دبانا بھی نہیں ہے لگانا بھی نہیں ہے رکھنا ہے رکھنے کے معیار اس کی علامت میں نے بتا دی کہ پورا وزن زمین پر سرکا پڑ جائے نیچے کو زور نہ لگائیں اور اوپر کو اٹھائے رکھنے کے لیے بھی گردن سے اور ہاتھوں سے کام نہ لیں گردن اور ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر اوپر کو ذرا اوپر کو رکھنے کی کوشش نہ کریں ڈھیلا چھوڑ دیں سر ناک بھیلا چھوڑ دیں جیسے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اس کا جو اصل وزن ہے بس وہ زمین پر پڑنا چاہیے ملائی دو میں نہیں ملائی اسی طریقے سے چار آکت سنت جب ہم پڑھتے رہے تو وہ بھی ایسے ہی پڑھتے رہے دو میں سورت ملاتے رہے دو میں نہیں ملاتے رہے اگر ویسے کوئی شاید سنت چھوڑ دے پدا ہو گئی وقت نکل گیا تو انہیں دوبارہ پڑھنا پدا کرنا سنتوں کو واجب نہیں ہے مگر یہ تو جہانت سے پھانسی کی ہے سنتیں شروع کر لی دو رکتیں سفیر پڑھ لی آخری دو رکتوں میں سورت نہ ملانے کی وجہ سے ان کو نافذ کر دیا واجب ہو گئی ان کا لوٹانا واجب ہو گیا دیکھئے جہالت کتنی بڑی وبا ہے کتنی بری ہے ویسے سنتیں چھوٹ جاتی تو قضا واجب نہیں تھی جہالت کی وجہ سے پڑھنے کی مشقت بھی برداشت کی نماز بھی نہیں ہوئی گناہ بھی ہوا اور رومر بھر میں جتنی سنتیں اس طریقے سے بڑی ہیں سب کا حساب کر کے دوبارہ پر نفاذ ہوگا اللہ تعالی جہالت سے بچائیں جہالت دینی مسائل کی کتابیں دیکھا کریں بہشتی دیگر دیکھتے رہا کریں سنتوں میں چاروں رکتوں میں تیراک ضروری ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا چاروں رکعتوں میں ضروری ہے فردوں کی طرح نہیں کہ دو میں ملا لی اور دو میں نہیں ملائی متروں میں بھی تینوں رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے میں گھر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوتا کھڑا ہو سکتا ہو کہ فرد نماز اور فرض نماز میں پھر جتنی چیزیں فرض ہیں وہ کھڑا ہو کر ادا کر سکتا ہو ایسا شخص اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی فرض میں کتنی چیزیں فرض ہیں فرض یا واجب سورہ فاتحہ شروع میں سبحانک اللہ چھوڑ دیں اعوذ باللہ بسم اللہ بھی چھوڑ دیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے لیے بتا رہا ہوں سورہ فاتحہ جب پوری ہو جائے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی سورت پڑھ لیں الحم اللہ تو پڑھنے کا دستور ہے ہی بس وہی پڑھ لیں اتنا پیدا پڑ لیں رکوع میں ایک تصویر کی مقدار ٹھہریں اس کے بعد اللہ علیمن حامدہ کہا تو اللہ ربانہ والا کر سمت چاہے کہیں نہ کہیں کہنا بھی ضروری نہیں مگر کھڑے تو ہوں گے ہی کے بعد تو وہ تو کھڑے ہوتے ہوتے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک رکت ہو گئی خود اٹھ سکتے ہوں اور خود بیٹھ سکتے ہوں یا کسی چیز کو پکڑ کر کھڑے ہو سکتے ہوں اور پکڑ کر بیٹھ سکتے ہوں یا اپنا کوئی خاص آدمی ہو وہ آپ کے پاس کھڑا ہو جائے سہارا دے آپ اس کے سہارے سے کھڑے ہو سکیں ان سب حالتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی اگر مسجد میں جانے سے تھک جاتے ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے پھر گھر میں نہیں پڑی مسجد میں جا کر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نہیں ہوگی گھر میں کھڑے ہو کر پڑی مسجد میں جاتے جاتے تو نہیں تھا کہ کسی سواری پر مثلا پہنچ گئے یا مسجد بہت قریب تھی مگر امام کی قراعت مصنونہ کی مقدار آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے پھر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا شروع میں کھڑے ہو کر شروع کی اور پھر تھک گئے تو بیٹھ گئے تو نماز نہیں ہوگی خوب یاد رکھیں دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں بہت سے لوگ ایسے سننے میں آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جماعت کی فضیلت ہم نہیں چھوڑ سکتے جب اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو جماعت کی تمنا کا وہی ثواب دلا دیں بھلا یہ سوچئے اللہ کی عبادت مقصود ہے یا اپنے نفس کی لذت بتائیے کیا مقصود ہے اللہ کی عبادت مخصوص کہ کہتے ہیں مسجد کی جماعت کی فضیلت چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تو سوچیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں مسجد میں اللہ کے لیے جا رہے ہیں یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے نفس کی لذت کے لیے جا رہے ہیں بعض کہتے ہیں گھر میں مزہ نہیں آتا ارے مزے کے لیے نماز پڑھتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں جب ہم عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں تو جیسے اللہ کا قانون ہوگا جیسے وہ بتائے گا جس چیز میں وہ اپنی روا مندی خود بتائے گا کہ میں اس بات میں راضی ہوں اگر ویسے ہی کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی محبت میں کام کر رہے اور اگر ویسے نہیں کرتے پھر تو اپنی نفس پرستی ہے اللہ کی عبادت نہیں بعض لوگ تیمم کے بارے میں یہی کہتے ہیں ایک, ایک حکیم صاحب تھے تو وہ کہنے لگے میں کبھی بیمار ہوتا ہوں پانی نقصان دیتا ہے بلکہ ایک بار کا قصہ بتایا کہ ایسا ہو گیا تو میں نے تیمم کر کے نماز شروع کی سجدے میں گیا تو مزہ ہی نہیں آ رہا تھا میں نے نماز توڑ لی مزہ ہی نہیں آ رہا تھا نماز توڑنی تو میں نے ان سے کہا کہ معلوم ہے کہ مزے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے پھر جس دل کو اللہ کے حکم میں مزہ نہ آئے وہ تو ہے ہی بیکار اگر واقعی اللہ کے ساتھ محبت ہے تو جس میں اللہ راضی اس میں اس کا دل بھی ارادی رہنا چاہیے اسی میں اسے مزہ آنا چاہیے اور وہ تو آخری بات ہے کہ چلیے آئے یا نہ آئے اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں کہ اس کا حکم کیا ہے تو یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں کہ مسجد میں جا کر اگر نماز پڑھی بیٹھ کر حالانکہ گھر میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے تو وہ نماز نہیں ہوگی گھر میں پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں اسی طریقے سے اردو کا مسئلہ سمجھ لیں ودو کا ہونا اور جس کپڑوں کا پاک ہونا وہ بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسے قیام بلکہ قیام سے بھی زیادہ ضروری اور محقد ہے اگر ودو نہیں ٹھہرتا تو جماعت تو معاف ہو جائے گی مگر معاف نہیں ہوگا جماعت چھوڑ دیں الگ سے نماز پڑھیں اور جو تفصیل پہلے بتائی تھی کہ صرف فرائض وضو سے پڑھ سکتے ہوں تو فرائض ہی پڑھیں یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے قیام سے بھی ایک مسئلے سے سمجھ لیں کہ اگر دو کاموں میں سے ایک ہو سکتا ہو کھڑے ہوتے ہوں تو ودو نہیں ٹھہرتا اور بیٹھتے ہیں تو وضو ٹھہر سکتا ہے ایسی صورت میں قیام معاف ہو جائے گا وضو معاف نہیں ہوگا پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کے ساتھ نماز پڑھے تو معلوم ہوا کہ یہ وضو والا مسئلہ تو قیام کی بنسبت بھی زیادہ اہم ہے زیادہ ضروری ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے بہت سے لوگ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا وہ کہتے ہیں کہ گھر میں تو نماز پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا جماعت چھوڑنے سے تو طبیعت گھبراتی ہے نابالغ بچے اگر جماعت میں بڑوں کے ساتھ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اگر بڑوں کی صف میں کھڑا ہو گیا تو بڑے کی نماز نہیں ہوگی یا مترو ہوگی اس لیے یہ مسئلہ تر وضاحت سے سمجھ لیں اگر بچے کی عمر اتنی ہو کہ اسے کچھ تمیز ہی نہ ہو بو کیا نہیں کیا کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں نماز کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو ایسے بچے کا بڑوں کی صف میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے بلکہ ایسے بچے کو تو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ کوئی پاگل آ جائے تو باہر نکالنے کی کوشش کرو ایسی چھوٹا بچہ آ جائے تو مسجد سے اسے باہر نکالو دوسروں کی نماز میں خلل پیدا ہوگا اور مسجد کے ناپاک ہونے کا احتمال بھی ہے کہ شاید اس میں پیشاب وغیرہ کر دیں اگر بچہ کچھ بڑا ہے اور ہوشیار ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس نے وضو کیا ہوگا کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کا اسے علم ہوگا کپڑوں کی طہارت اور پاکی کا اہتمام کیا ہوگا اور نماز میں ایسے ہی نہیں کھڑا ہو گیا واقع نماز کی نیت کی ہوگی ایسا سمجھدار بچہ ہو وہ اگر بڑوں کی صف میں کھڑا ہو جائے تو کوئی کراہت نہیں اس کی نماز میں بھی کوئی کراہت نہیں بڑوں کی نماز میں بھی کوئی کراہت نہیں بلا کراہت نماز درست ہے اگر ایک بچہ ہے تو اس کے لیے تو حکم ہے ہی یہی کہ بڑوں کی صف میں ساتھ کھڑا ہو پیچھے اکیلا صف نہ بنائے اور اگر زیادہ ہوں ان کے لیے اصل حکم تو یہ ہے کہ پیچھے ان کی الگ سے صف ہو تو بہتر ہے بڑوں کے ساتھ کھڑا ہونا جائز ہے مگر پیچھے الگ سے بچے کھڑے ہوں تو ایسا کرنا بہتر ہے یہ تو ہے اصل حکم مگر اس زمانے میں ایک فساد پیدا ہو گیا وہ یہ کہ بچے جہاں دو تین ہوئے اگر انہوں نے نماز کی نیت باندھی بھی تھی اور واقعات نماز اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں بڑوں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں اس لیے حضرات رحم اللہ تعالی کی نظار دور رس ان کی نظر بہت دور رس ہوتی ہے تفقوہ کے معنی یہی ہے تفقوہ دور بین نظر حالات پر نظر رکھتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں بچے الگ نہ بنائی جائے الگ صف بنائیں گے تو اپنی نماز بھی خراب کریں گے دوسروں کی بھی خراب کریں گے بڑوں کی صف میں کچھ ایک بچہ ایک صف میں دوسرا دوسری میں یا دونوں کے درمیان میں تین چار یا کم سے کم ایک بڑا ہو تاکہ وہ نماز پڑھیں تو تن نماز پڑھیں اور بلا وجہ اس نماز کو خراب نہ کریں خلاصہ مسئلہ کہ یہ ہوا کہ اگر بچہ سمجھدار ہے خیال ہے کہ واقعتاً نماز پڑھ رہا ہے کھیلنے نہیں آیا اور عمر بھی اتنی ہے کہ بہارت پاکی ناپاکی وضو وغیرہ یہ سب چیزیں جانتا ہے تو اکیلا ہو تو لازمن بڑوں کی صف میں کھڑا ہو دو یا زیادہ ہوں تو پیچھے کھڑا ہونا بھی جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ اگر ان پر لابتا یا تو رکھے